اصل مسئلے کو لوگوں نے چھوڑ لیا تمام انبیاء مسلاق و سلام جو اللہ نے تھے وہ اسی مسئلے کی دعوت کر رہے تھے اور اسی پر لوگ جگڑ رہے تھے صورت حود بارہ تیرواں آیت نمبر تیئیس ترپن دے کی بارہ تیرواں آیات نمبر ترپن ماجے تنا پہ بھائی نتین اے ہوں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ومانہ ہنو پہ تاریخی آلحت اور نہیں ہوں ہم چھوڑنے والے اپنے آلحا کو صاف کہتے ہیں الہی نہیں ہم چھوڑنے والے اپنے آلحا کو تیری کہنے سے تم تو کہہ رہے تھے کہ ان کو چھوڑ دو ہم ان کو نہیں چھوڑتے امانہ نو بتا کی آلح تینان کلک انو اللہ نہیں کہتے ہم تجھ کو اور کوئی بات مگر یہی کہتے ہیں اے تلاک آ باد تم کو دیوانہ کرے گا ہمارے آلیہ اور تمہیں تو تکلیف پہنچا دے گا ہمارے آلحاد آج کل مصیبت یہ ہے کہ ان کو تو الہ سمجھتے ہیں اپنی اور کہو کہ تم الا کے تو کہتے نہیں الہ نہیں ہے بھائی تم نے تو سمت الہ کا دیا اس کو جب تم ان کو پکارتے ہو اور تم ان کو ذمہ دار ٹھہراتے ہو اور تم ان کو مصیبت کے اٹھانے والا کہتے ہوتے تیرا کہ ہوا نا تو آج کل شر کرتے ہیں اور شرف نہیں کہتے ان کو غیر اللہ کو الہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں الہ نہیں ہے